وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض على إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته وظالم نمالحم ولی نصیر امت تخو مندون اولیا فلا و ہوا یوہ موتا و ہوا علا کلشین قدیر مقصد سور حمی کا مقصد سور حامیم شعرا کا نفی و سے دعا کے پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اس دعوے پر وارد ہونے والے تین مزید شبہات کا جواب جواب دیا جا رہا ہے گزشتہ صورت میں اس دعوے پر چار شبہات ذکر کیے گئے تھے اور ان کے جوابات دیے گئے تھے اس صورت میں تین مزید شبہات اور اعتراضات منکرین کے ذکر کیے جاتے ہیں اور ان کے جوابات یہ پہلا شبہ یہ بات صرف آپ کر رہے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نے نہیں کی دوسرا شبہ یہ تمام کتابیں تمام علماء یہ آپ کے خلاف ہیں اور تیسرا شبہ تمام کتابیں یہ آپ کی مخالفت کرتی ہیں اور تمام کتابیں بھی آپ کے خلاف ہیں تو ان تین شبہات کے تفصیلی جوابات اور متعدد جوابات دیے گئے ہیں حامی معین سی انقاف اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو جی ان حروف کو حروف مقط کہا جاتا ہے اور مقطات اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حروف یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں قطع کی شکل میں پڑھے جاتے ہیں ان حروف کو متصلن پڑھا نہیں جاتا بلکہ ہر حرف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے ان حروف کو حروف متشابہات بھی کہتے ہیں حروف متشابہات یعنی یہ وہ حروف ہیں کہ جن کے معانی جی انسان اس سے اشتباہ میں واقع ہوتا ہے کہ آخر ان کا معنی کیا ہے یہ جی قرآن مجید میں متشابہات یہ تین قسم پر یہ آتے ہیں ایک تو ان حروف کی شکل میں جو صورتوں کے آغاز میں ہیں صورتوں کی ابتدا میں ہیں بطور تفنن مفسرین علماء کرام تو انحروف میں سے ہر حرف کا ایک معنی ذکر کرتے ہیں لیکن وہ در حقیقت وہ انحروف کا معنی نہیں ہے جی تو ایک تو یہ دوسرا متشابہات اس سے مراد وہ صفات ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں جن کی حقیقت وہ اللہ ہی کو معلوم ہے جن کی حقیقت وہ اللہ ہی کو معلوم ہے بظاہر ہمیں وہ صفات قرآن نے ذکر کی ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے تو ہم نے یہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو اللہ کی صفات وہ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں ہاں جیسے قرآن اور سنت میں بیان کی گئی ہیں تو ہم اس پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں باقی اس کی تفصیل اور اس کی کیفیت وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتی جیسے الرحمن رحمان و عالل آرش استوا رحمان وہ آرش پر مستوی ہے اور اسی طرح اللہ کے اور بہت سارے صفات کبھی اللہ کے بارے میں ید آتا ہے کبھی اللہ کے بارے میں وجہ آتا ہے تو جہاں کہیں پہ علماء کرام وہ ان آیات میں تعویلات کرتے ہیں تو ہم بھی وہاں پہ تعویل کرتے ہیں اور جہاں کہیں پہ تعویل ممکن نہیں ہے تو وہاں پہ تعویل بھی ہم نہیں کر سکتے یہ جی تیسری قسم کی آیات متشابہات وہ ہیں جو بظاہر جو بظاہر دوسری جگہ کے ساتھ اس کا تعارض آئے تو اس کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ عالمران میں کہا تھا جہاں پہ آیات کی تقسیم محکمات اور متشابہات میں کی گئی تھی کہ انہیں محکمات کی طرف لوٹایا جائے محکمات ہن ام کتاب یہ کتاب کی اصل آیات ہیں تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ متشابہات کو ان اصل آیات کی طرف لوٹایا جائے تو اس سے ان متشابہات کا معنی وہ بھی متعین ہو جائے گا اور ہم جگہ جگہ یہ قرآن مجید میں جو آپس میں متعارض آیات ہیں تو ہم ان کے جوابات بھی دیتے ہیں اور یا وہ جگہ کہ جہاں سے جو اہل زیغ ہیں اور ٹیڑے دل والے ہیں وہ اس سے اپنے لیے شرک اور بدعات ثابت کرتے ہیں تو قرآن مجید کی ان آیات کی طرف ہم ان آیات کو لوٹاتے ہیں کہ جو واضح آیات ہیں اور ان سے ان متشابہات والی آیات کا معنی متعین ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک سوال آتا ہے اور یہ سوال ہم نے سورہ بقرہ میں وہاں پہ یہ ہم نے شروع کیا تھا اور ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ آخر یہ قرآن مجید یہ تو ہدایت کی کتاب ہے قرآن کہتا ہے حد الس جگہ جگہ کہتا ہے ہدایت ہے ہدایت ہے تو جب متشابہات اس کا معنی ہماری سمجھ میں نہیں آتا جس طرح یہ انتیس صورتوں 29 صورتوں کے آغاز میں یہ حروف مقاط ہیں تو اگر ہمیں ان کا معنی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر قرآن ہدایت کی کتاب کیسی ہوئی کیونکہ ہمیں ان کا معنی تک نہیں معلوم تو جب معنی ہی ذہن میں نہیں آ رہا تو ہدایت ہم اس سے کیسے حاصل کریں تو اس کے کئی جوابات یہ مفسرین دیتے ہیں ہم نے ایک آسان جواب وہ ذکر کیا تھا کہ اس میں اصل میں ایک بہت بڑی ہدایت ہے اور وہ کیا ہے کہ قرآن مجید انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ وہ ہر چیز پر عالم ہے اور وہ ہر چیز پر خبردار ہے اور اے انسان تمہارا علم یہ بڑا ناقص ہے اور تمہارا علم یہ بڑا کمزور ہے وہ ماؤتی تم من علم اللہ کلیلہ تو قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں میں اگر اس کا مطلب تمہیں نہ سمجھاؤں تو اے انسان تم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے اور یہی حقیقت اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ میرا علم یہ ناقص ہے اور میرا علم یہ کمزور ہے اور جاننے والا اور عالم بکل بک وہ اللہ کی ذات ہے تو قرآن مجید اسی ہدایت کو انسانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتراف کرو اور اپنی کمزوری کا احتراف کرو تو تب جا کر تمہارا عقیدہ یہ ٹھیک ہوگا تو اس میں بہت بڑی ہدایت ہے ذاد المشیر میں ابن جوزی نے دیگر فوائد وہ بھی ذکر کیے ہیں کہ انہوں نے ایک فائدہ یہ ذکر کیا ہے کہ متشابہات میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دونوں طرح کی آیات رکھی ہیں بعض وہ آیات ہیں کہ جو اپنے معنی میں بڑی واضح ہیں جس طرح حامی میں سین قاف کے علاوہ یہ جو دیگر آیات ہیں تو یہ اپنے معنی میں واضح ہیں اور بعض وہ آیات ہیں کہ جو اپنے معنی میں واضح نہیں ہیں تو قرآن اس سے عربوں کو چیلنج کرتا ہے کہ تم لوگ اور عرب اپنے کلام میں یہ دونوں طرز اختیار کرتے تھے عرب وہ اپنے کلام میں جو ظاہر کلام ہے تو وہ بھی اختیار کرتے تھے کہ جو اپنے معنی میں واضح ہو اور دوسرا عرب اپنے کلام میں مجاز کنایات اشارات یہ چیزیں بھی اختیار کرتے تھے تو اللہ نے عربوں کو چیلنج کیا ہے کہ چلو تم قرآن کے مقابلے میں ایک صورت لے آؤ ظاہری کلام وہ لا سکتے ہو تو وہ لے آؤ یا جو کلام وہ اشارات اور کنایات پر مشتمل ہو تو وہ لے آؤ یہ اگر ایک جیسا کلام ہوتا تو پھر عرب کہتے یہ کیسا کلام یہ تو سارا واضح ہے حالانکہ ان کی زبان اشارات کنایات پر بھی مشتمل تھی اسی لیے قرآن مجید نے یہ عربوں کی ذہنیت کو مد نظر رکھ کر قرآن مجید میں یہ دونوں قسم کی آیات یہ نازل کی ہے دوسرا جواب اس کا یہ ہے ابن جوزی وہ دیتے ہیں کہ اصل میں اللہ اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں مومن کا بھی امتحان لیتے ہیں اور منافق کا بھی امتحان لیتے ہیں اس طرح سوریہ عالمران کی آیت نمبر سات میں ذکر کیا تھا کہ مومن وہ ان آیات کو محکمات کی طرف لوٹاتا ہے تو وہ اس کے معنی کو جان لیتا ہے اور جو منافق اور ٹیڑے دل والے ہوتے ہیں تو وہ انہیں متشابہات کے پیچھے وہ چلے جاتے ہیں اس سے ان کا امتحان مقصود ہے تو یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ وہ کہیں گے کہ جب ان کا یہ معنی ہی نہیں ہے تو اس میں یہ تو پھر ہدایت کی کتاب نہیں ہوئی اور اللہ چاہتے اور اللہ بندوں کا امتحان لیتے ہیں جو ایمان والے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کل یہ تمام کلام جو ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے ہم ساروں پر ایمان لاتے ہیں تیسرا جواب ابن جوزی وہ یہ دیتے ہیں اور یہ اچھا جواب ہے اور وہ یہ کہ اس یہ قرآن مجید یہ اسی طرز پر کہ قرآن محکمات اور متشابہات دونوں پر مشتمل ہے تو اس سے یہ اللہ تدبر کی طرف لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں وجہ یہ کہ قرآن اگر سارا کا سارا بڑا واضح انداز میں ہوتا تو پھر عالم اور جاہل کا کوئی فرق ہی نہ ہوتا ہر کوئی وہ عالم بنا پھرتا اسی لیے اللہ اس کے ذریعے ایمان والوں کو تدبر کی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ قرآن مجید میں تدبر غور اور فکر کریں اسی طرح دیگر جوابات بھی علماء کرام وہ دیتے ہیں زمخشری نے کشاف میں بھی اسی طرح کے جوابات دیے ہیں تو یہ تدبر کی کتاب ہے غور اور فکر کی کتاب ہے اسی طرح عربوں کے اسی انداز کو مد نظر رکھ کر قرآن مجید نے اسی انداز پر کلام کیا ہے اور اس سے بندوں کا امتحان بھی مقصود ہے حامی معین سین قاف اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو یہ کزال من قبلک جس طرح آپ کو اے پیغمبر کزال کوں ہے کا جس طرح آپ کو دیگر قرآن کی وہی وہ کی گئی ہے کزالی کوں ہے اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وحی کا آغاز یہ کوئی اس پیغمبر سے نہیں ہوا بلکہ جب سے دنیا بنی ہے تو تب سے یہ وحی کا سلسلہ یہ شروع چلا آ رہا ہے کزالی کوں ہے اس طرح ہم نے آپ کو یہ وحی کی ہے اسی طرح وحی کرتے ہیں آپ کو اے پیغمبر یو یہ فیل ہے اور اس کا فائل یہ بعد میں اللہ ہو جو بعد میں آیت میں ذکر کیا جاتا ہے تو وہی اس کا فائل ہے یوہی علیہ کا اسی طرح وہی کرتے ہیں آپ کو وہینہ اور ان پیغمبروں کی طرف میں قبل کا جو آپ سے پہلے تھے کون وہی کرتا ہے تو یہ اللہ ہوئی اسی یوحی کا فائل ہے وہی کرتے ہیں آپ کو اللہ تعالی کہ جو غالب ہے الحکیم اور حکمت والا ہے غالب ہے بڑا زبردست قوی ذات ہے اور الحکیم جو وہی کرتا ہے تو وہ حکمت سے بری ہوئی ہوتی ہے اور علم سے بری ہوئی ہوتی ہے یہ اس ذات کی دیگر صفات لہو ما فص سماوات و ماف لے خاص اسی اللہ کے اختیار میں ہے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے اور وہ جو نیچے زمین میں ہے وہ عالی العظیم۔ اور یہ اللہ العلی وہ بلند مرتبے والا ہے العظیم اور بڑی شان والا ہے بلند مرتبے والا اور بڑی شان والا کہ اب ساہیت میں تقاد السماوات سماوا تو یہ تفت اور کے یہ اللہ کی عظمت وہ بیان کی گئی تو اب ساہت میں یہ تقاد السماوا تو یہ تفتر کے ہند اس جملے میں جو شرک کی مذمت ہے تو مشرک کو وہ زجر بھی دیا جاتا ہے تو شرک کی مذمت بھی کی گئی ہے اس پہلے جملے میں ولم ربہم اس دوسرے جملے میں یہ بتلایا گیا ہے کہ تم تم اگر اللہ کی توحید یا اللہ کی وہی کو نہ مانو یا اللہ کی توحید کا اعتراف نہ کرو اور تم اللہ کی عظمت کو تسلیم نہ کرو تو ایک ایسی مخلوق وہ اللہ نے پیدا کی ہے کہ جو دن رات وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جس طرح گزشتہ صورت میں بھی گزرا اور اللہ کی صفات اور اللہ کی حمد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور وہ فرشتے یس لمن فل الارض بخشش طلب کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں تو عسایت میں زجر بشرک بھی ہے اور اسی طرح اللہ کا استغنا بھی ہے استغنا کہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے وہ تھکتے نہیں ہیں اور اگر تم ایمان لاتے ہو اور یہ بات مانتے ہو تو ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے کہ وہ زمین والوں کے لیے مغفرت اور استغفار وہ طلب کرتے ہیں یہ تقاض سماوا تو یہ تفت پر نہ منفو کے ہے آسمان یتفت من نہ کہ کے وہ پھٹ جائیں من کے ان کے اوپر سے یعنی شرک ایسا ناکارہ اور ایسا اب برا عقیدہ ہے کہ شرک کی وجہ سے آسمان قریب ہے کہ وہ پھٹ جائیں اور وہ گر پڑیں سورہ مریم میں اور بھی زیادہ واضح انداز میں ذکر کیا گیا تھا آیت نمبر اٹھاسی سے آیت نمبر بہانوے تک وکالت خدر رحمان و اور کہتے ہیں یہ مشرک کہ رحمان ذات نے نائب بنائے ہیں رحمان ذات نے نائب پکڑے ہیں اس کے نائبین ہیں یہ <سؤال> اولیاء کرام یہ اللہ کے نائب ہیں لقد جئتم شيئا ادع تم لوگ بڑا ناکارا عقیدہ اختیار کیا ہے تقادس السماوات يتفطر منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا قریب ہے کہ آسمان یہ پھٹ پڑے اس کی وجہ سے اور زمین جو ہے وہ ہٹ جائے اور پہاڑ وہ کر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں کس وجہ سے کہ یہ اللہ کے لیے نائبین اور اللہ کے لیے نائب بلاتے ہیں کہ اللہ کے نائب ہیں تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے تقاض سماو تو ہننا یہ قریب ہے کہ آسمان وہ پٹ پڑے مین فو کے ہن ان کے اوپر سے تو اس کی تائید وہ ہم نے سور مریم کی جو آیت نمبر نوے ہے وہ ذکر کی کیونکہ وہاں پہ اس کا یہی معنی تھا ایک اور معنی بھی مفسرین ذکر کرتے ہیں تقاد کہ اس سے مراد فرشتوں کی کسرت ہے اور آگے آنے والا کلام بھی فرشتوں سے متعلق ہے تو اسی وجہ سے اس سے مراد فرشتوں کی کثرت ہے اور اس میں مشرق کو یہ زجر دیا جاتا ہے کہ تم اس اللہ کی عزمت کو نہیں مانتے کہ جس کے اختیار میں آسمان اور زمینوں کی بادشاہی ہے اور وہ بلند مرتبے والا اور بڑی شان والا تم اگر اللہ کی عزمت کو تسلیم نہیں کرتے تو نہ کرو اس میں اللہ کا کیا نقصان ہے اس کی ایسی مخلوق ہے کہ وہ تعداد میں اور کثرت میں اتنے زیادہ ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پٹ پڑے ان کے اوپر سے اور یہ کنایا ہے فرشتوں کی کسرت سے لیکن یہ کلام کے ہوگا قریب ہے کہ آسمان وہ پٹ پڑے من ان کے اوپر سے اور پھر یہاں پہ آسمانوں کا پٹنا یہ فرشتوں کی کسرت سے کنایا ہوگا ولم اور فرشتے وہ پاکی بیان کرتے ہیں حمد ربهم اور اپنے رب کی لائق تعریفیں اور اپنے رب کی جو مناسب تعریفیں ہیں خوبیاں ہیں وہ بیان کرتے ہیں وہ تخرون علیمن فل اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں ان کے لیے فی الدی جو زمین میں ہیں یہاں پہ علیمن فی الت من عام ہے تو فرشتے منفیلورد وہ جو زمین میں ہے تو ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں تو زمین میں تو مشرق بھی ہیں اور قرآن جگہ جگہ ان پر لانت کا ذکر کرتا ہے کہ مشرق ان پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام لوگوں کی لانت تو قرآن یہ کیسے کہتا ہے کہ فرشتے زمین میں جو لوگ ہیں تو ان کے لیے بخش طلب کرتا ہے اسی لیے یہاں پہ لمن فل حامی مومن میں یہ آیت نمبر سات میں گزرا وہاں پہ تھا وہ تخر نا آمنو وہ آیت اس کی تفسیر ہے کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے بخش طلب کرتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں یہاں پہ من منفی عورت بظاہر عام ہے لیکن مراد اس سے خاص ہے کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے وہ بخش طلب کرتے ہیں تو اس میں ایمان والوں کے لیے ترغیب ہے اور ان کی تعریف ہے کہ فرشتے ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور یا اگر اسے عام لے لیا جائے وہ اس تخر منفل عورت اور بخشش طلب کرتے ہیں ان کے لیے فی الدی جو زمین میں ہیں تو اس سے مراد یہ کہ ایمان والوں کے لیے تو بخشش حقیقت طلب کرتے ہیں لیکن جو کافر ہیں اور جو مشرق ہیں تو ان کے حق میں ہدایت کی دعا کرتے ہیں یہاں پہ استغفار سے مراد کہ ان کے حق میں ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما اور انہیں ایمان کی دولت سے نواز دے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور ایک مشرق اور کافر کے لیے اس کی زندگی میں ہدایت کی دعا یہ کی جا سکتی ہے ہاں موت کے بعد جس طرح سورہ توبہ آیت نمبر 113 میں گزرا تھا کہ پھر مشرق کے لیے بخشش وہ طلب نہیں کی جا سکتی ماکانل نبی الدین امنستمشرقی نا و لکان اگرچہ وہ رشتے دار ہی کیوں نہ ہو پھر ان کے لیے بخشش وہ طلب نہیں کی جا سکتی یا تیسرا جواب وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لیمن فل عورت من عام ہے کہ وہ جو زمین میں ہیں ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں یعنی مطلب یہ استغفار سے یہاں پہ مراد کیا ہے کہ اے اللہ انہیں فوراً آزا بنا دے فوراً آزاد بنا دے بلکہ انہیں مہلت دے تاکہ وہ ایمان لے آئیں تو یہ بھی اسی دوسرے معنی کی طرف قریب قریب ہے اور اسی طرح ایمان والوں کے لیے بھی اگر اللہ انہیں بھی ان کے گناہوں کے بسب ان کی پکڑ کرتا تو یہ تب بھی یہ زمین کا یہ نظام یہ پھر برقرار نہ رہ سکتا اسی لیے یہ جو انسانوں کے یہ ظلم یہ ہوتے ہوئے بھی انسان ہلاک نہیں ہوتے فوراً تو اصل میں یہ وہ فرشتوں کی بخشش طلب کرنا ہے کہ اللہ بلاقوبا کہ اے اللہ انہیں فوراً عذاب اور سزا نہ دے وہ تخر علم فی اور بخشش طلب کرتے ہیں ان کے لیے فی الدے جو زمین میں ہے اللہ خبردار بے شک اللہ الغفور الرحیم وہ برا بخشنے والا اور رحیم اور مہربان ہے تخد من نہیں اولیا یہاں پہ عیسایت میں پھر زجر ہے مشرقین کو زجر بشرک والذین تخد من نہیں اولیا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بنائے ہیں بغیر اللہ کے اولیاء کارساز مددگار انہیں اپنی حاجتوں میں پکارتے ہیں تو اللہ حفیظ اس میں ان کے لیے دمکی ہے اس میں ان کے لیے دمکی ہے کہ ان کا یہ شرک اور ان کا یہ کردار یہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے بلکہ اللہ حفیظ الم اور اللہ ہی نگہبان ہے ان پر وماہن تعلیم بے وکیل اور اس میں مبلغ کو اور دائی کو یہ ادب بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے اور آپ کا کام ان سے منوانا نہیں ہے ومان تعلیم بے وکیل اور نہیں ہے آپ اے پیغمبر ان پر ذمہ دار یعنی ان سے منوانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ آپ کا کام حق پہنچانا ہے اور آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے باقی اللہ ان کی عقیدے سے اللہ حفیظ ہے اللہ ان کے عقیدے سے ان کے کردار سے انہوں نے جو اللہ کے بغیر کارساز اور مددگار بنائے ہیں وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے اور اللہ ان سے غافل نہیں ہے وہ کزا لکھا قرآن عربی یہ اسی جو پہلا شبہ ہے کہ یہ, یہ بات صرف آپ کرتے ہیں اور آپ سے پہلے یہ کسی نے نہیں کہی تو اس کا ایک جواب آیت نمبر تین میں دیا گیا اب یہاں پہ اسی قبل مجید کی حکمت وہ ذکر کی جاتی ہے کہ قرآن کو اللہ نے کس حکمت کے تحت بھیجا ہے صرف آلماریوں کی زینت بنانے کے لیے کہ یہ آلماریوں کی زینت بنی رہے اور یا صرف بس یہ ناظرہ کی کتاب ہے اور تلاوت کی کتاب ہے اور اس پہ اپنے آپ کو سمجھانا وہ ضروری نہیں ہے کزا لکھا میں اکثر کرام اور جو مفتی اثرات ہوتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں سب سے پہلے ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر بندہ عقیدہ کو پڑھنا چاہے تو عقیدہ سب سے زیادہ کس کتاب نے ڈسکس کیا ہے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے اور عقیدے کی اصلاح کی جائے تو تمام مولوی اور تمام مفتی وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ قرآن یہ عقائد کی کتاب ہے قرآن نے جس طرح عقیدے کو ڈسکس کیا ہے تو اس طرح دیگر اور کسی کتاب نے عقیدے سے بحث نہیں کی تو پھر اگلا سوال میرا یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ اسے سیکھنا فرض ہے یا مستحب ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں عقیدہ اس پر تو سب ہر چیز کا دارو مدار ہے تو یہ مستحب کیسا ہے بلکہ عقیدہ تو فرض ہے تو پھر میرا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب عقیدہ فرض ہے تو قرآن مجید آپ کہتے ہیں کہ قرآن اسی نے عقیدے سے جس طرح بحث کی ہے تو کسی اور کتاب نے نہیں کی تو قرآن مجید کو سمجھنا کیا ہے اس پر اپنے آپ کو سمجھانا اور اس کا معنی سیکھنا یہ کیا ہے تو تب جا کر پھر ان کے منہ میں وہ لکما وہ پھنس جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا یہ تو مستحب کام ہے عجیب منطق ہے ایک جانب قرآن کو ہی عقیدے کی بنیاد اور عقیدے کی کتاب کہتے ہیں اور عقیدہ فرض بھی ہے لیکن دوسری جانب ہی کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا یہ مستحب کام ہے بلکہ مستحب بھی نہیں کہتے ورنہ اگر کہتے ہوتے تو اس کی تبلیغ کردے اس کی دعوت دیتے لوگوں کو لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کتاب کے بارے میں تو سرے سے بیان ہی نہیں کرتے اور اس کی اصل یہ یہ ہے کہ کہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ بھی عام لوگ بھی بھی عام کو سمجھنے لگے تو پھر عام لوگ تو ہمیں آئینہ دکھائیں گے اور ہم سے پوچھیں گے اسی لیے وہ نہیں چاہتے بلکہ برہمن کی طرح وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ بدین ہمارے ساتھ ہی خاص رہے اور ہم ہی اسی کو سمجھتے رہے اور عام لوگ یہ اندھیروں میں اسی طرح بٹکتے رہیں یہ وہی برہمن والی سوچ ہے اور یا یہودیوں ان کے مولویوں والی سوچ ہے وہ تو لوگوں کو یہ اللہ کے فضل سے یہی بینائی دیتے ہیں ہم تو لوگوں کو یہی روشنی دیتے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھیں تو کل کو اگر میں بھی کوئی غلط بات کہوں تو وہ مجھے بھی آئینہ دکھا سکیں کہ عجیب بات ہے آپ نے تو یہی کہا تب آپ خود اس کی خلاف مخالفت کر رہے ہیں وہ قزا لکھا قرآن اور جس طرح ہم نے دیگر پیغمبروں کو وہی کی تھی اسی طرح ہم نے وہی کی ہے آپ کو اے پیغمبر قرآن پڑھنے کی کتاب کی قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پڑھنے کی کتاب ہے کرا يقرع یا اس کا مزدر کرا آتا ہے یہ کرا کی کتاب ہے یا قرآن کو یہ اگر قرآن سے ماخوذ ہو جائے تو یعنی آف کے کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے جمع کرنے کو قرآن کو قرآن اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ اس میں آیات اور صورتوں کو جمع کیا گیا ہے اس میں آیات اور صورتوں کو جمع کیا گیا ہے اور ایک کتاب کی شکل وہ دی گئی ہے یا قرآن کو یہ قرآنوں قرن، سے اگر لے لیا جائے تو اس کا معنی پی ہونا متصل ہونا جڑنا جس طرح کران کو کرن کیوں کہتے ہیں کہ اس میں عمرہ اور حج کو ایک ساتھ ملایا جاتا ہے مقرون ہوتے ہیں ملے ہوئے ہوتے ہیں تو قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے یہ مضامین یہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اس میں قرآن کے اس ربط کی طرف اشارہ ہے قرآن پڑھنے کی کتاب عربی ان عربی کی واضح زبان میں ہم نے آپ کو وہی کی ہے اور گزشتہ صورت میں اس پر وضاحت کی گئی کہ قرآن کو ہم نے عربی زبان میں کیوں بھیجا آیت نمبر چوالیس میں کہ اب حکمت نظول کے قرآن کو کس لیے بھیجا ام ومن حولها تاکہ آپ ڈرائیں امرا ام مکہ والوں کو ڈرائیں وہ منہا اور انہیں ڈرائیں حولہا جو اس کے ارد گرد ہے یعنی پوری دنیا اور مکہ کو ام القرآ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام بستیوں کی تمام بستیوں کا مرکز ہے یا تو اس اعتبار سے کہ دنیا میں تمام لوگ وہ مسلمانوں کا مرکز ہے تو یہی پہ وہ آ کے ملتے ہیں اور یہی پہ آ کے وہ جمع ہوتے ہیں اور یا یہ کہ جب زمین وہ اللہ بنا رہے تھے تو سب سے پہلے مکہ کو بنایا ہے اور دیگر زمین کو پھر یہاں سے ہی پھیلایا ہے لتن زیرخرا و منحولہ تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو وہ بستیوں کی ماں کو یعنی بستیوں کے اس مرکز کو مکہ کو انہیں حولہ انہی جو اس کے ارد گرد ہے یعنی پوری دنیا اسی لیے پیغمبر کی رسالت وہ عام ہے وہ تنز ریو مل جم اے لوگوں کو ڈرائیں مکہ والوں کو بھی ڈرائیں قرآن کے ذریعے وہ تنز ریو آئے اور قرآن کے بیان کرنے کا مقصد اور یہ گزشتہ صورت میں بھی میں نے کہا تھا کہ قرآن اور آخرت یہ دونوں قرآن جا بجا ذکر کرتا ہے جتنا انسان کا آخرت پر عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ قرآن کے اتنے قریب ہوگا اور جتنا آخرت سے دور اتنا قرآن سے دور یہ آسان سی بات ہے وہ تن سے رحوم ہے لارے اور تاکہ آپ ڈرائیں اے پیغمبر لوگوں کو یوم جم اس اکٹے ہونے کے دن سے قیامت کا قیامت کے ناموں میں ایک نام یوم اکٹے ہونے کے دن سے لار بفی کے شک نہیں ہے اس کے اور اس کے آنے میں جب وہ قائم ہوگا اور وہ واقع ہوگا فریق انفل جنتی ایک گروہ وہ جنت میں ہوگا وہ فریق انفل ساحر اور دوسرا گروہ وہ جہنم میں ہوگا اللہ ہمیں فریق اہل بنائے اور دوسرے گروہ سے اللہ ہمیں بچائے وَلَو اللہ واحدتن کہ اب اس میں ایک سوال کا جواب دیا جاتا ہے کہ پیغمبر کو تو اللہ نے پوری دنیا کے انذار کے لیے بھیجا ہے تو پھر یہ لوگوں میں اختلاف کیوں واقع ہوا ہے پھر یہ لوگ اختلاف کیوں کرتے ہیں اور لوگ ان مختلف گروہوں میں تقسیم کیوں ہیں تو آیت میں آسان جواب کہ اللہ نے لوگوں کو اختیار دیا ہے اور اللہ نے یہ دنیا یہ دارالبت اور امتحان کے لیے پیدا کی ہے ورنہ اگر اللہ چاہتے اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی کہ لوگ جبری ایمان لائیں تو یہ سارے یہ ایک گروہ ایک عقیدے پہ ہوتے ولو شاہ اللہ ام متوا وَاحِدَةً اور اگر اللہ چاہتا جبری ایمان لجال ام متوا تو بناتے ان لوگوں کو ایک گروہ ایک عقیدے پہ اور عام طور پہ لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ گروہ در گروہ میں کیوں تقسیم ہیں قرآن نے اس کا یہ ایک جواب یہ دیا ہے ولو شاہ اللہ ام متن واہ اور اگر اللہ چاہتے جبری ایمان ججالحمت ہدت تو بناتے انساروں کو امتوا ہدت ایک گروہ ایک ہی عقیدے پہ عقیدے توحید پہ لیکن ولا کی یل شاہ فی رحمتی ہی لیکن اللہ داخل کرتا ہے جسے چاہے فی رحمتی اپنی رحمت میں کیا مطلب مطلب یہ کہ اللہ لوگوں کا امتحان لیتا ہے اللہ لوگوں کا امتحان لیتا ہے پیغمبروں کو بیچتا ہے اپنی کتابوں کو بیچتا ہے وہی کرتا ہے پیغمبروں کو پھر جو کوئی ان پیغمبروں کی دعوت کو مانے وہی کی کرے تو وہ اپنے ارادے سے وہ اللہ کی رحمت کا سزاوار اور لائق ہو جاتا ہے تو اللہ چاہتے ہیں ولا کی ید خلوم شاہ فی رحمتی ہی لیکن داخل کرتا ہے اللہ جسے چاہے فی رحمت ہی اپنی رحمت میں اور جو ظالم ہوتا ہے تو اللہ چاہتے ہیں کہ اسے اپنے عذاب سے وہ دوچار کریں اور اسے جہنم کے آذاب میں جھونک دیں اسی لیے اگلے جملے میں اسی کی طرف اشارہ ہے وہ ظالم و نمال ولیم ولا نصیر جب ظالموں کو وہ جہنم میں وہ جھونکیں گے اور انہیں جہنم میں ڈالیں گے اور ظالم اور مشرک نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی دوست بلا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار پھر زجر بشرک شرک امت تخدو مندو نہیں اولیا کیا انہوں نے بنائے ہیں من نہیں اللہ کے بغیر اولیا کارساز اور مددگار تو بڑے کمزور کارساز اور مددگار بنائے ہیں کیونکہ حقیقی ولی اور کارساز اور مددگار کون ہے وہ اللہ ہے والولی بس اللہ وہی الولی وہی معاون ہے اور وہی کارساز اور مددگار ہے دلیل کیا ہے اس پر وہ علم ہوتا اور یہ اللہ وہ زندہ کریں گے مردوں کو قیامت میں وہ ہوا کل کلش ان قدیر اور یہی اللہ یہ ہر چیز پر قدرت والا ہے حامی سین قاف اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو یہ من منقبلک جس طرح یہ آپ کو دیگر قرآن کی وہی کی گئی ہے اسی طرح وہی کرتے ہیں آپ کو اللہ وہی کی ہے اللہ نے ان لوگوں کو ان پیغمبروں کو جو آپ سے پہلے تھے وہی کی ہے اللہ نے العزیز جو غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے لہو مافص سماوات و مافل اور خاص اسی اللہ کے اختیار میں ہے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے اور وہ جو نیچے زمین میں ہے اور یہ اللہ بلند مرتبے والا اور بڑی شان والا ہے تقاضوں کے ہن یہ افعال مکاربا میں سے ہے اور کادا یہ جو اسبات کی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہ نفی کرتا ہے اور جو نفی کی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہ اس بات کرتا ہے اب یہاں پہ یہ محلے اس بات میں ہے تو قریب ہے کہ آسمان وہ پھٹ جائیں اس کے اوپر سے ان کے اوپر سے تو مقصد یہ کہ آسمان ابھی پھٹے نہیں ہیں ورنہ قریب ہے کہ شرک کی وجہ سے وہ پھٹ جائیں تقاد تو قریب ہے کہ آسمان وہ پھٹ جائیں من ان کے اوپر سے ولملائی یسبحون بحمد رب اور فرشتے پاکی بیان کرتے ہیں بحمد ربہم اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ تخصیص اور بخشش طلب کرتے ہیں ان کے لیے کہ جو زمین میں ہیں مراد عموم ہے اور کلام عام ہے اور مراد خصوص ہے یعنی ایمان والے اور دیگر معانی بھی ہم نے ذکر کیے الا <سؤال> دار ان اللہ والغفور الرحیم بے شک اللہ وہی بخشنے والا مہربان ہے والذین اتخذوا من دونہی اولیاء اور وہ لوگ کے جنہوں نے بنائے ہیں بغیر اللہ کے کارساز اور مددگار اللہ حفیظن علیہم اللہ ہی نگابان ہے ان پر ومانت علیہم بی وکیل اور نہیں ہے آپ اے پیغمبر ان پر ذمہ دار کہ ان سے منوانا یہ آپ کی ذمہ داری ہو بعض لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ والوں کا ہم سے پوچھا جائے گا نہیں پیغمبر ذمہ دار نہیں ہے تو تم کیسے ہو گے۔ ہوگے وَقَذَلَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا اور اسی طرح وحی کیے ہم نے آپ کو قرآنن پڑھنے کی کتاب کی پڑھی جانے والی کتاب کی عربین عربی کی واضح زبان میں کس لیے تنظر قرآن تاکہ آپ ڈرائیں لوگوں کو تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد ہیں وہ تند جم آئے اور ڈرائیں لوگوں کو قرآن کے ذریعے اس اکٹے ہونے والے دن سے اس اکٹے ہونے والے اکٹے ہونے کے دن سے کہ جس دن لوگ اکٹے کیے جائیں گے لار بفی ہی شک نہیں ہے اس میں فریق انفل جنتی ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا گروہ وہ جہنم میں ہوگا اللہ اور اگر اللہ چاہتے بزور ایمان جبری ایمان تو بناتے ان لوگوں کو ایک گروہ ایک ہی عقیدے پہ ولاقی خلو می شاہی رحمتی لیکن داخل کرتا ہے اللہ جسے چاہے اپنی مہربانی میں اور جسے چاہے وہ لیکن قرآن ہمیشہ جو خیر کا پہلو ہوتا ہے تو اس کی نسبت اللہ کی جانب کرتا ہے اور جو خیر شر کی نسبت چونکہ وہ لوگوں کی اپنی طرف سے اپنے کیے کے بسبب لوگ اس اپنے آپ کو اس کا مستحق ٹھہراتے ہیں تو قرآن وہ شر والا پہلو اس کی نسبت اللہ کی جانب نہیں کرتا وہ ظالم ولیم والا نصیر اور ظالم اور مشرک نہیں ہے ان کے لیے کوئی معاون نہ ہی کوئی دوست والا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار دوست وہ ہے ولی وہ ہے کہ جو کہ آپ کو فائدہ پہنچائے اور نصیر وہ مددگار ہے کہ جو مصیبت کے وقت آپ کو کام آئے امت پخدو مندونی اولیا آیا بنائے ہیں انہوں نے بغیر اللہ کے اولیا مددگار اور کارساز ف اللہ پس اللہ وہی حقیقی کارساز ہے اور یہ اللہ زندہ کرے گا مردوں کو قیامت میں اور یہ اللہ وہ ہر ایک چیز پر قدرت والا ہے آخر ان الحمد اللہ رب العالمین